أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون ان میں سب سے بہتر آدمی نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اپنے رب کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے ہو ان بھائیوں میں جو زیادہ صاحب تقوا اور صاحب عقل تھا اپنے دوسرے بھائیوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میں نے تم سب کو نصیحت کی تھی کہ تم لوگ اپنی بدنیتی سے توبہ کرو اللہ کی یاد سے غافل نہ بنو اور اس کے حق کو فراموش نہ کرو اور یاد رکھو کہ اللہ مجرمین سے انتقام لینے پر پوری طرح قادر ہے۔ چنانچہ سب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اللہ کے حضور طائب ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا رب تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اس کے بعد ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ اگر ہم نے مساکین کو ان کے حق سے محروم کرنے کی بری نیت نہ کی ہوتی اور اللہ کی قدرت کو بھول کر اپنی قدرت کا اظہار نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا ہائے افسوس کہ ہم غفلت و جہالت میں پڑھ کر اللہ کے حدود سے تجاوز کر گئے تھے